لکن کا نا سبا ان کی مسکن ہی آیا اسی طرح قوم سوا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ان کے ان کے وطن میں ہماری نش, ایک نشانی تھی یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی اور ان کے ہاں یوں سمجھئے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں بیل تک اور بہت عمدہ باغات پہاڑی علاقہ ہے بہت بند بنائے تھے انہوں نے اور یہ کہیے یہ تقریباً آٹھ سو قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے حضرت مسیح سے آٹھ برس قبل اور ایک بہت بڑا بند تھا صدم عارم لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب جیسے خدانہ خواستہ خدا نخواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا کیا قیامت آئے گی کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے بلکہ وہاں پر مش جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیلے یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیگ باقی رہ گئے باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سرو کر لی کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا انہوں نے ناشکری کی حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کہ جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیے تھے ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان لیکن جو صورت ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ اور اب کیا حر ہے دونوں جگہ تو اس کے بھی کر لیجئے ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکروں کو ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے بشرط کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین سطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں لقت خانہ سمعین فی مسکن آیا قومی سبا کے لیے ان کے مسکن میں ان کے ملک میں ایک آیت ایک نشانی تھی ہماری جنتان اور ان یمین انوشمال دو باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف قرے میں رس کے رب کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے بشکر اللہ اور اس کے شکر ادا کرو بل بتن تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں وہ رب الغفور اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے فاردو انہوں نے اعراض کیا علیہم سیل ایرم ارے پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا وہ بدل اور ہم نے پھر بدل دیے بے جنت ہن ان کے ان دو باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے ان کی جگہ پر جن طئے دو ایسے باغ زوات ہے اوکولن خم کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر وہ اصلین اور جھاؤ و شعیم انسلن کلیب تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ میر تھوڑے سے ذالک کا جزائنا یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بے ماں ان کے قرآن نعمت کی وجہ سے وحل مجازی کفر اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہیں کو کہ جو نافک رہ جاننا بین ہوں بین القرل بارکنا فیح اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ قومِ سوا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سر سب سب شاداب علاقہ بھی تھا اور بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی بہت, بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی یعنی ہند چینی ہندوستان چین یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجار تھی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ فلسطین کے سائل پر میڈیٹرین کو کراس کیا فلسطین کے سائڈ پر آ گیا اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو دن تک تو ان کے باغات ہی چلے گئے تھے پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر کہ جو راستے ہی پر تھی تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا پرسکون بھی ہو گیا ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی اللہ یہ کیا فائدہ یہ سب اس میں تو کوئی خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں کوئی دور کا سفر ہو اس میں خطرے بھی ہوں اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں تب لطف سفر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھیں ان سے جفل کر لی بجالنا بینہ بین قرآن لکی بارکنا فی ہا اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے قرن ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے ساتھ راہ جوار تھی اس کے اہم کناروں پر تھی ظاہر تھی ان پر وہ قدر ناپیا سیر اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا سفر کرنے کا گویا کہ ہر تیس میل بعد یا پچاس میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے سیرو فیح لیا وی امن آمین اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کرو سیر اس میں, اس میں کیا کرو سفر اس میں آرام سے امن کے ساتھ راتوں کو بھی اور دن کو بھی قالو ربنا با بہنا سارنا پرور دے دا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی پیدا کر دے دوری پیدا کر دے وہ ظلم ہوں اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا جالنا ہوں تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا وہ مزک نہ ہوں اور ہم نے ان کو ریزا ریزا کر دیا ختم کر دیا منتشر کر دیا اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے یہ آیا ہے کوئی چار سو پچاس عیسوی میں یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھ گئے سوا سو برس پہلے اور حضور پر جب وہی شروع ہوئی ہے تو تقریباً اسے ڈیڑھ سو یا ایک سو ساٹھ برس پہلے اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں یمن اور فلسطین کے ماں تو اس لیے یہ زیادہ حضور سے پیدائش سے اور آپ کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ چلے گئے خود اصل خلدت کے قبیلے جو ہیں بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے یمن بہت زیادہ بہت بڑا برقر رہا تہذیب کا تمدن کا عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا وہوارا والے ابلی سر یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں ان نفیزہ نے کل آیا تو لیکن یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے شکر کرنے والے ہیں برائے صدق ابلیس ادن نہ ہوں اور یقین ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا فتب اللہ فریق بن المنین تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت وہ ماکان الحم بن سلطان لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار اللہ رکھے یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورکا دے سل باغ دکھائے وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے بمبن ہوا منہافی شک ان سے علیحدہ کرنے ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے ورب کا علا کل شعید خفیز اور یقین کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے صدق اللہ اے نبی سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتا لائ املکور اب استعار عذرت الف اسلماوات ولاف اللہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ماں لہم فی ہے ماں ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجہ نہیں ہے کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ وہ ماں لہو منہم منظہر اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لاڈمے ایسے ہیں کہ جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا چاہے وہ بیٹیاں ہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا یا یہ کہ اور غوریاں اللہ ہیں یا اور بزرگ ہستیاں ہیں تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ پورے اہم کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ وہ تو سب سے قابو یافتہ ہے سب سے اوپر ہے اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کے کچھ ایسے منصب دار بھی تو ہوتے ہیں وہ سپہ سالار بہت بڑا ہے فوجی لیڈر ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو اس کے جو بھی سالار ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مائتھالوجی ہے اس میں یہی ہے دیوی دیوتا اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بڑا باریک فرق ہے لیکن یہ باریک سفر جو ہے مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں یہ کارندے ہیں اس کائنات کے یہ اللہ کی اس کائناتی حکومت کے سول سروس ہے ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے وہی وہ کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا ان سے دعا نہیں کی جائے گی ان سے استدعا نہیں کی جائے گی اس نغاسا نہیں کیا جائے گا, نہیں کی جائے گا استمداد نہیں کی جائے گی کچھ نہیں پکارو اللہ کو اللہ آپ کی تکلیف کو رفا کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے فرشتے کو بھیج دے بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا یہ ملائکہ کا ایمان جو ہے بگڑ کر یہ شکر اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمہ بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقین کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور پھر ان کا ساجھا ہے انتظام کے اندر وہ شریک ہے. اس کی نفی ہو رہی ہے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا ماں من وَمَا و مِنْهُمْ مِنْ ہم ظہر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا مدد بلا تنفا ش و اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی اللہ ل من نہ مگر اسی کے حق میں جس کے لیے کہ اجازت دی گئی ہو حاضہ فن کلو بہن جب اللہ پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے کالو مادہ کال اور ربو کو تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا کیا حکم ہے کیا نئی بات آئی ہے کال الحق وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے بحول علی القبیر اور وہ بہت بلند و بالا ہے فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ اور الکبیر ہے بہت بڑا ہے بول بئی عرضوں کو السَّمَاوَاتِ نہ سماوات سے پوچھیے کہ کون ہے جو تمہیں رسک پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے کول اللہ کہیے کہ اللہ وَأِنَّا أَوْ لَعَلَى حُدًا أَوْ اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گمراہی میں ہیں اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈائگنلی آپوزٹ ہیں بود مشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں اللہ تسلون اجرم نام ان سے کہہ دیجیے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوکنبے تقسیم ہو گئے یہ ہمارے جرائم ہیں لات اما اجرم جو جرم ہم نے کیے ہوں گے یعنی جس کو اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا لاۃ ثرور اما اجرمن ولاسعل وما تعمد اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر جرم کا لفظ نہیں لائے یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصمیت میں بڑھ کے نہ کچھ سوچنے کے لیے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کریں کوئی یجما و بیننا رب و نا بیننا بالحق کہہ دیجیے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ العلیم اور وہی ہے فیصلہ والا اور فیصلہ بھی ہوگا بل بنا علم تو سب کو جاننے والا ہے کل ارون الَّذِينَ الحق تم دہی شرکا <اللَّه> کلّا ان سے ذرا دکھاؤ مجھے کون ہے وہ لوگ کہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شر کی حیثیت سے کوئی نہیں بل هو اللہ العزیز وہ تو ایک ہی اللہ ہے خود العزیز ہے اپنی ذات میں العزیز ہے اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود اور الحکیم ہے کمال حکمت والا وبار صلی اللہ کا اللہ کا فتح سے بشیر الزیرا اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نو انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نو انسانی کے لیے بھیجے گئے اور یہ بھی ساتھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تبدل نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے اور تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچائی جا سکے ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پوسیبل نہیں تھا لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنے اپنے علاقے کی طرف وہلا سمودہ اقواہ صالحہ وہلا مدینہ اقواہ شعیبہ وہلا عائد اخاہم ہدا اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے کا اللہ کا فتح سے بشیرم و نذیرہ اکثر اللہ سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ان کو اور پھر وہ پوچھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا عذاب کا یا قیامت کا یومن لا تصاخر ولا تصد کہہ دیجیے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے ایک وعدے کا دن طے ہے اللہ کے یہاں اس سے میں تو تم آگے جا سکو گے اور میں پیچھے ہوتی ہوں